باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم و والسلام وسلام سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوط النبیین سيد نو و مولانا محمد ولا عليى و اصحابى روحانی بیماریوں میں ایک انتہائی خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور یہ بات ہم پہلے بھی کئی نشستوں میں کر چکے ہیں کہ دنیا کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑ دینی ہے ہمارے کئی اولیاء کرام علیہم الرحمٰ ہمارے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انتہائی امیر لوگ تھے دنیا کی محبت سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے لالچ میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ اس کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رسول کے دیے گئے احکامات سے دوری نظر آنے لگے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے کچھ اصحاب آپ کے ساتھ تھے رضوان اللہ تعالی علیہ اور وہاں پہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ نظر آیا اور وہ مر کے اس کی لاش تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی تھوڑا سا پھول گیا تھا اس میں کچھ کیڑے پڑ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلے لینا پسند کرے گا تو صحابہ رام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یہ ہمیں کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں ہے ہم اسے لے کر کیا کریں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل پسند نہیں کرتے کہ یہ تمہیں مل جائے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں ایک ایب تھا اس لاش کو دیکھیں تو اس میں ایب نظر آتا تھا اور ایب سے ظاہر کے جانور حقیر ہو جاتا ہے اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کے معاملات میں بھی کچھ ایسے ایب ہیں اگر وہ جانور میں ہوں تو قربانی نہیں ہوتی تو صحابہ نے کہا کہ اس میں تو عیب تھا اگر زندہ ہوتا ہم تو تب بھی لینا پسند نہ کرتے یہ تو پھر مرا ہوا ہے یہ ہمارے کس کام کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اس کو ابوداود میں بھی آپ کو مل جائے گی مسلم میں بھی مل جائے گی اور اسی مفہوم میں کئی احادیث مبارکہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو مل جائے گی یعنی دنیا جو ہے ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں دنیا جیب میں ہونی چاہیے دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے اس دنیا کے خاطر اللہ کو بھلا دے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دے انسان اور وہ احکامات جو دین نے ہمیں دیے ہیں ان کو بھلا دے انسان ایسی دنیا کی محبت جو ہے یہ ایک باطنی بیماری ہے یہ روح کی بیماری ہے یہ دل کی بیماری ہے یہ انسان کے دماغ کی بیماری ہے ایک قصہ بچپن سے ہم اپنے سکولوں میں کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں لیکن وہ قصہ ہمیشہ نامکمل بتایا جاتا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تین لوگ تھے تھوڑا سا سونا تھا اور دل میں لالچ آ گیا تو ایک بندے کو انہوں نے بھیجا تم جا جاؤ ایسا کرو کہ بازار سے کچھ کھانے کا سامان لے آؤ اور وہ جب وہاں گیا تو اس نے اس میں زہر ملا دیا کہ یہ سونا تین میں بٹے گا اس طرح چلو میرا ہو جائے گا اور وہ جب کھانا لے کے واپس آیا تو وہ دونوں آپس میں طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ آئے گا تو اس کو مار دیں گے تین حصے کے بجائے چلو ہم دو میں بٹ جائے گا جب وہ واپس آیا تو اس کو انہوں نے مار دیا اور خوشی خوشی کھانا کھایا اور کھانے میں زہر تھا تو وہ خوشی خوشی کھانا کھاتے وہ دونوں بھی مر گئے تینوں وہیں پہ پڑے مر گئے رہ گئے اور سونا وہاں پہ دھرے کا دھرا رہ گیا یہ قصہ مقصد ہماری کتابوں میں اسکول میں ہمیں یاد ہے سنایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے یہ مکمل قصہ نہیں ہے یہ قصہ اثر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک شخص نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے بھی آپ اپنی صحبت میں ساتھ رکھ لیجئے میں بھی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ سفر کروں تو آپ نے اجازت دے دی دونوں سفر کرنے لگے راستے میں ایک پتھر کے قریب پہنچے تو آپ نے کہا کہ آؤ ایسا کرتے ہیں کھانا کھا لیتے اب دونوں کھانا کھانے لگے آپ کے پاس تین روٹیاں ایک ایک روٹی روٹی روٹی روٹی لیے نہیں معلوم کس نے لی؟ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم اپنے سفر پر چلتے وہ اٹھا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا راستے میں ایک ہرنی نظر آئی کے ساتھ دو خوبصورت بچے بھی آپ نے ہرنی کو اپنی طرف بلایا وہ آپ کے پاس فوراً آ گئی آپ نے اسے ذبا کیا بھونا دونوں نے گوشت کھایا پھر آپ نے وہ ہڈیاں جمع کیں اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا اور ہم آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موجہ فرمایا تھا کہ جب وہ کسی کو کہہ دیتے تھے کہ کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب روح اللہ ہے اور یہ لقب ایسے ہی نہیں ہے الفاظ استعمال کیے حضرت عیسیٰ کے لیے علیہ السلام حالانکہ ہم آپ بھی جانتے ہیں روح اللہ کا جو ظاہری مطلب ہے ظاہر ہے بے شک وہ نبی تھے لیکن اللہ کی روح تو بہرحال ال نہیں تھے ہم ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں تو اب وہ ہوا یہ کہ وہ دوبارہ جس بچے کو زبا کیا تھا ہرنے کے وہ دوبارہ اٹھ گیا اپنی ماں کے پاس گیا ماں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خورم وہاں سے چل پڑ آپ نے پھر اس سے پوچھا تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے تمہیں یہ موجزہ دکھایا ہے بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی اس نے پھر کہا مجھے نہیں معلوم اب وہاں سے پھر آپ آگے چلے سفر پہ راستے میں ایک دریا آیا آپ نے اس شخص ہاتھ پکڑا پانی پر چلتے ہوئے دریا کو پارک کر لیا اور پھر آپ نے کہا اس پاک پروردگار کی قسم جس نے میرے ہاتھوں سے یہ موجزہ دکھایا ہے سچ سچ بتا تیسری روٹی کس نے لی تھی اس نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم پھر آگے بڑھے تو ایک ویران سہرہ میں پہنچے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ آپ نے ریت جمع کی اور ریت کو کہا اللہ کے حکم سے سونا بن جا اور وہ ریت سونا بن گئی جب وہ سونا بدل گئے بن گئی تو آپ نے اس کے تین حصے فرمائے آپ نے کہا ایک حصہ میرا دوسرا حصہ تیرا تیسرا حصہ اس کا جس نے وہ تیسری روٹی لی تھی وہ فورن کہلنے حضور وہ تیسری روٹی تو میں نے ہی لی تھی تو حضرت علیہ السلام نے کہا ایسا کرو یہ سارا سونا تم لے جاؤ اور پھر اس کو وہاں سے چھوڑ دیا کہ بس اب میرا تمہارا ساتھ ممکن نہیں ہے اب اس کو اتنا سونا ملا وہ خوش ہوا آگے چلا اسے دو اور لوگ ملے انہوں نے دیکھا کہ ویرانے میں ایک شخص چلا آتا ہے اور اس کے بعد بہت سا سو سونا ہے. انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں سونا اس سے چھین لیتے وہ آگے بڑھے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے مت مارو ایسا کرتے ہیں سونا ہم تینوں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں اس پر وہ راضی ہوئے پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جاؤ اور جا کر بازار سے کھانا لاؤ بھوک بہت لگی ہے ہم کھانا کھائیں گے پھر یہ سونا آرام سے تقسیم کر لیں گے وہ بازار گیا اس نے کھانا خریدا اس کے دل میں لالچ آیا اس نے اس کھانے میں زہر ملایا اور پھر وہ واپس آیا اس دوران میں وہ دونوں آپس میں طے کر چکے تھے یہ آئے گا تو اس کو ہم قتل کر دیں گے اور سونا آپس میں ہم دو لوگ بانٹ لیں گے پھر وہ جیسے ہی کھانا لے کے پہنچا انہوں نے مل کے اسے مان ڈالا مزے سے زہریلا کھانا کھایا اور اس کے بعد وہ بھی مر گئے اور سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اتنا وقت گزر گیا کہ وہ ان کے جسم ختم ہو گئے اور اتفاق سے پھر اللہ کے اذن و توفیق سے اور حکم سے اور مرضی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ گزر ہوا انہوں نے سونا دیکھا تین بگڑی ہوئی لاشیں دیکھی آپ نے کہا یہ دنیا کا دھوکہ ہے اس سے بچو یہ اس طرح کے قصے جو ہمارے مشائے خلیم الرحمٰ نے بیان کیے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو نظام قدرت ہے اللہ تعالیٰ کا انسان میں جتنی بھی یہ روحانی باطنی اندرونی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کو وقتی طور پہ چھوٹ تو ملتی رہتی ہے لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ جب پکڑ آتی ہے اور جب پکڑ آتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت پھر اسی قسم کے قصے جنم دیتے ہیں اور یہ دنیا نہ صرف پہلے ہی سے ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں لوگ لالچ میں جس کے گر کے اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں لیکن ابھی کچھ عرصے سے اس کی تباہی میں اضافہ ہو گیا ہے ایک انگریزی ناول نگار گزرا ہے جارج اور اس کا نام ہے ہندوستان میں اس وقت ظاہر ہے پاکستان نہیں بنا تھا ابھی ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی وہ بھی برطانوی تھا وہ وہی اس نے وہیں پیدا ہوا وہی اس نے بڑا وقت گزارا پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے کچھ عرصہ بعد دو نوول لکھے بڑے دلچسپ اس میں سے ایک نوول میں ایک بڑی خوبصورت اس نے بات لکھی حالانکہ انیس سو تیس انیس سو چالیس کے آس پاس کی بات ہے تقریباً ستر اسی سال ہو گئے اس ناول کو لکھے ہوئے اس کے لیکن آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو اس نے اس نے لکھا تھا وہ ہمارے ارد گرد تقریباً ہر گھر میں موجود وہ کہتا ہے ظاہر کہ انگریزی ناول ہے اردو ترجمہ آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہتا ہے کہ عوام کو لوگوں کو قابو رکھنا بہت آسان تھا مشکل نہیں تھا بھاری جسمانی مشقت میں ڈال دو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں بہت زیادہ ڈال دو پڑوسیوں سے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں ڈال دو فلموں میں ڈال دو کھیلوں میں ڈال دو پینے پلانے میں ڈال دو جو میں ڈال دو ان کے ذہنوں میں یہ سب کچھ بھر دو ان کو قابو رکھنا مشکل نہیں رہے گا آئیے ارد گرد دیکھتے پینے پلانے سے خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی استغفراللہ انسان شراب ہی پیے گا یا کوئی نشاہی کرے غیر ضروری کھانا پینا بھی تو ایک بیماری ہے نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہم آپ سب اس سے واقف ہیں کہ کھاؤ تو تھوڑی سی بھوک رکھ کر اٹھ جاؤ یہ جو ہمارے ایک مرض پیدا ہو گیا ہے جس کو ہمارے ہاں اوور ایٹنگ کہا جاتا ہے کہ جتنی آپ کی گنجائش ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کھاتے ہیں کس وجہ سے کھاتے ہیں زبان کا چسکا ہے. یہ بھی دنیا کا لالچ ہے مختلف قسم کے مشروبات جن کا ہمیں آج پتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں کبھی ایک آدھ دفعہ پی لینے پہ اعتراض نہیں ہے لیکن جب آپ اس میں گھس جائیں اس حد تک کہ اس کے بغیر آپ کو سکون نہ ملے تو یہ بھی کیا ہے دنیا کا لالچ آپ کا ہمارا کام آپ جانتے ایک چھوٹی گاڑی میں ہم آتے ہیں ہمارا کام اس چھوٹی گاڑی سے احسن طریقے سے پورا ہوتا ہے لیکن ہم کہیں نئی جناب جب تک ہمارے نیچے کو لیں کہ کیا آپ کی ضرورت ہے اور کیا آپ کی خواہش ہے جو آپ کی خواہش ہے کیا وہ خواہش آپ کی ضرورت کے مطابق ہے یا اس سے ہٹ کر ہم جب ماسٹرز کر رہے تھے لندن میں تو ہمارے ایک استاد تھے بلیک امریکن تھے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی گلاس کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ بات ہم نے سنی اور سنی بھی غیر مسلم سے غیر اور اسی لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ممبروں پہ بیٹھ کے جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اصلاحی گفتگو کیوں نہیں ہوتی ہے اس, اس اللہ کے بندے سے دل سے ادب ہم ان صاحب کا کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی قوت عطا فرمائے کیونکہ اخلاق سچائی ایمانداری انتہائی اعلی معیار کے ان صاحب میں تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ظاہر انگریزی میں دیر از اے نیڈ اینڈ دیر اے وانٹ تو ایک ضرورت ہے اور ایک خواہش ہے یہ جو خواہش ہے یہ ہمیں دنیا کے لالچ میں اتنی گہرائی میں جا کر پھینک دیتی ہے کہ ہم نہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے رہتے ہیں دنیا کمانے سے کوئی روک نہیں رہا خوب کمائیے ہم تو کہتے ہیں زیادہ کمائیے تاکہ اللہ کی مخلوق کی خدمت زیادہ کر سکیں کیوں نہ کریں کیونکہ اللہ سے قرب کا سب سے آسان راستہ کیا ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرو اور اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت کرو کسی بھی طرح کرو اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پیسے سے کریں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جنس ہے آٹا ہے چاول ہے چینی ہے پانی ہے اس سے کریں وہ بھی نہیں ہے تھوڑا سا وقت نکالیں کسی غریب کے پاس بیٹھیں مسکراہت اس کو دے دیں تھوڑی سی اچھی سی گفتگو کر دیں اس اللہ کے بندے کے دل کے اندر خوشی آ جائے اگر وہ اداس ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح اس کی اداسی جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے یقین جانیے اللہ کے قرب کا اس سے آسان اور سیدھا راستہ کوئی نہیں ہے وظیفے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں لیکن وظیفوں کی حاجت نہیں ہے جس طرح یہ مردار حدیث میں پتہ چلا ہے مردار یہ بالکل ہمارے لیے حقیر تھا اور ذلیل تھا اللہ کے نزدیک ہم نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تو یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے بقت دنیا کو اپنی طلب نہیں بنانا ہم نے دنیا کو اپنی فکر نہیں بنانا ہم نے جو اپنی طلب ہے وہ اللہ سے تعلق جوڑنے کو بنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنے کو بنانا ہے اور آخرت بھی ہماری مضبوط ہو جائے گی دنیا بھی مضبوط ہو جائے گی اور دنیا سے جتنا فائدہ اٹھانا اٹھائیں لیکن وہ جو حدود اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو دیا اس میں رہتے ہوئے اٹھائیں اس سے باہر نہ جائیں اسی طرح اثراف میں مت جائیں آپ نے بھی سنا ہوگا یہ الفاظ کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے ہم یہ نہیں کہتے استخ فر اللہ اگر ایک مسلمان اس کو جنت بنا لیتا ہے تو ہم اس کو اللہ معاف کریں ہم اس کو کفر کا فتوا نہیں دے رہے ہیں لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کفر کے راستے پہ چل پڑے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے اور اسی بات کو قرآن مجید میں بھی بڑا واضح طور پہ بتایا گیا سور الحدید میں بھی ہے اور کئی جگہوں پہ بھی اللہ نے کہا سور الحدید میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف کھیل تماشا زینت آرائش تمہارا آپس میں ایک دوسرے فخر کرنا مال دولت اولاد اس معاملے میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا بارش ہو گئی تو لوگ خوش ہوتے ہیں جو کاشتکار ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اگر زیادہ ہو گئی تو اس کو ظاہر تکلیف ہوتی ہے میری فصل تباہ نہ ہو جائے برباد نہ ہو جائے میں مشکل میں نہ ہو جاؤں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں اگر ایسی یہ ساری چیزیں اس نے ہمیں اللہ رسول سے غفلت میں مبتلا کر دیا تو آخرت میں ہمارے لیے جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ اور جو کچھ ہے پھر اللہ کی بخشش پر ہے اگر ہم ایمان والے ہیں کیونکہ ایمان کی کمزوری ایک قدرتی بات ہے کبھی انسان کمزور ایمانی کے کمزور ایمان کے لمحے میں ہوتا ہے کبھی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ایمان کے لمحوں میں ہوتا ہے یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف نشستوں میں بار بار یاد کراتے ہیں کہ آئیے ہمیں ہر وقت استغفار کرنا ہے اگر ہمیں کوئی اچھی بات یاد ہے اور وہ بالکل بغیر کسی شک و شب کے کنفرم ہے کہ بات درست ہے تو ہمیں آگے بیان کرنی ہے نہیں ہے تو ہم نے بیان نہیں کرنی ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے اس کی محبت جو آخرت کا نقصان ہمیں پہنچا دے آخرت میں وہ قابل مذمت ہے وہ بری ہے. یہ محبت ہم سے ضائع کر دیتی ہے تین چار چیزیں پانچ چیزیں چھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اس یہ جو بیماری ہے دنیا سے محبت یہ ان سے مزید آگے ان بیماریوں میں ہمیں لگا دیتی ہے سب سے پہلے دوسرے کے عیب کی ٹو میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں ہم ہاں دل ہمارے سخت ہو جاتے ہیں دنیا کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے حیا میں کمی ہو جاتی ہے امیدیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں اور ہم اکثر ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں نہ صرف خود شکار ہو جاتے ہیں بلکہ ہم خود بھی ظالم ہو جاتے ہیں تو یہ جو آخرت ہے علامہ بدرالدین آئین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آخرت ہے یہ اصل میں تمام جو مخلوق اس سے پہلے ہے وہ یہ دنیا ہے ہم نے سمجھ دیئے کہ مخلوق کا مطلب ہے انسان چرند پرند ہر اللہ کی تخلیق مخلوق ہے چاہے وہ غیر جاندار ہی کی نہ یہ یہ جو دنیاوی اشیاء ہے ایک تو وہ ہیں جو آخرت تک ساتھ دیتی ایک وہ ہیں جن کا فائدہ صرف دنیا تک رہتا ہے اور ایک وہ ہیں جن کا فائدہ بس جہاں ہے بس وقتی طور پہ اور سب کچھ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اگر تو یہ وہ فوائد ہیں جو ہم جب جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات اور اگر یہ فوائد ہے جن کا صرف یہاں پہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے یہ جو لذت ہے چاہے کسی قسم کی ہو انسان کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے حواس خمسہ میں جب لذت کا شکار ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں بیک وقت میرے تمام حواس لذت کا شکار ہوں اور اس کا دورانیاں بھی زیادہ ہو یہ زبان کا چسکا یہ بد نظری یہ نگاہوں سے صحیح کام نہ لینا کانوں کو غلط چیزیں سننے پہ لگانا غلط کام کے لیے چلنا کسی غلط کام کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا صرف لذت کی خاطر اگر وہ لذت کا حصول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی حدود کے مطابق ہے تو بسم اللہ کوئی شکایت نہیں لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو جان لیجئے کہ ہم اپنے لیے دنیا میں بھی گڑا کھود رہے ہیں آخرت کے لیے بھی تباہی خرید رہے ہیں جہنم میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا مسلسل روزانہ کی بنیاد پر محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں دنیا ضرور کمائیں بہت زیادہ کمائیں لیکن جتنی زیادہ کمائیں اتنا ہی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں اور جو جس کے پاس دینے کو ہے پڑھ رہے تھے تو ان کے ایک استاد نے اس وقت جائرہ ہندوستان تھا پاکستان تو تھا نہیں تو ہندوستانیوں کو انتہائی گٹیا نظروں سے دیکھا جاتا تھا چاہے کتنا بھی بلند مرتبہ شخص کیوں نہ ہو اور ہمارے بڑوں نے خود ہمیں بتایا کہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کے جو بی چیز ہوتے تھے اکثر لکھا ہوتا تھا کہ ہندوستانی اور کتے یہاں پر نہیں آ سکتے استفر اللہ یہ مقام دیتے تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ استاد نے بڑا تنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے آگے دولت رکھی جائے اور ذہانت رکھی جائے اور دونوں سے ایک چیز چننے کو کہا جائے تو تم کیا چنو گے جنا صاحب نے کہا میں دولت چنوں گا استاد بڑا اس نے کہا کہ تم نے ظاہر دولت ہی چننی تھی تو ہمارا تمہارے بارے میں جو خیال ہے, وہ بلکل ٹھیک خیال ہے کہ تم لوگ ہوتے ہی اس قابل ہو میں ہوتا تو میں ذہانت چنتا جنا صاحب نے آگے سے کہا نہیں جناب یہ بات نہیں ہے ہر شخص وہ چنتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا مطلب گئے کہ میں دولت اس لیے چنوں گا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے لیکن ذہانت ہے اللہ کے فضل سے تم ذہانت چننا چاہتے ہو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس ذہانت نہیں ہے تم جاہل ہو. تو اس بات کو سمجھیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے سے کبھی منع نہیں کیا خوب دولت کمائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو حدود متعین کی گئی اس میں رہتے ہوئے کمائیں دنیا کی محبت کو دل میں جگہ مت دیں دنیا کو اپنی جیب میں رکھیں یہ خرچ کرنے کی چیز ہے دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے اور جو بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے وہ آپ کریں آپ دیکھیے گا آپ کو اس دنیا میں بھی, بھی اللہ کا قرب ملے گا انشاءاللہ اللہ اور آخرت میں بھی آپ کو کامرانی اور کامیابی ملے گی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ جتنی بھی یہ باطنی بیماریاں ہیں ہمیں ان سب کا فہم حاصل ہو اور ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کم از کم خلوص سے کوشش ضرور کریں اور کوتاہی ہو جائے تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو کے توبہ استغفات کریں آمین وہ اللہ علیہ خیر خل کے ہی سعیدنا و مولانا محمد علیہ و اصحاب ہی اجمعین برحمت کا یار